وبائف میری اگر آ رہی ہے تو بتا دیں و مولانا محمد مہدن الجود و بارک وسلم جی جی جزاک اللہ تو فیر عید بھی مبارک ہو سب کو آج زیادہ تر پاک کے علاوہ باقی خطۂ زمین پر عید منائی گئی ہے اللہ تعالی سب کی عید میں برکتیں عطا فرمائے اور خوشیاں نصیب فرمائے کل عید ہے ہمارے ہاں رب پاک خوشیاں اس کی سب مسلمانوں کو نصیب فرمائے اور جن جنوں نے قربانیاں کی ہیں تو اللہ تعالی ان کی قربانیاں بھی قبول فرمائے اور جنہوں نے حج کیا ہے اللہ تعالی سب کے حج کو بھی قبول فرمائے اور جن پر قربانیاں واجب ہیں اور وہ نہیں کرتے سستیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ انہیں بھی نافرمانی سے بچائے وقت ہے بی بی اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس واجب کو ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے آمین تو آج میرا خیال ہے شاید عید کی وجہ سے اسلامی بھائی کافی مصروف ہوں گے تو شاید اس وجہ سے روم میں تعداد کم ہے تو کل تو ہمارے ہاں عید ہے جی سب ابھی ہی ہیں کل تو بہرحال میں بھی نہیں آ سکوں گا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا عید کا ذرا مسئلہ ہے تو ایک دو دن ذرائع ایسے گزریں گے لیکن بہرحال انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ تین چار دنوں میں انشاءاللہ شاء سلسلہ ہو جائے گا پھر توجہ ہو جائے گی بھائیوں کی انشاءاللہ تعالی بہرحال برکت کے لیے کچھ درخت کا سلسلہ کرتے ہیں انشاءاللہ شاء بالکل غیر حاضری بھی مناسب نہیں تو کچھ برکت کے لیے ان شاء اللہ تعالی سلسلہ کرتے ہیں آج جمعہ ہے جمعے کو ہم محدثین کرام کی سیرت بیان کرتے ہیں اور الحمدللہ متعدد محدثین کرام کی زندگی سے متعلق ہم آپ کے سامنے تعارف پیش کر چکے ہیں ان کی حدیث کی کتابوں کا تعارف بھی پیش کیا ہے تو آج میں پہلے تو حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر چند باتیں ارض کروں گا کیونکہ تینوں ام کرام ہو چکے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام مالک اور حضرت امام شاہ فعیقین تو اب یہ چوتھے امام ہیں امام احمد بن حنبل ان کی سیرت پر مختصر الحمد الحمدللہ رب العالمی والسلام علی سلام الانبیاء دیا اما بعد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 محمد وبارک حدیث اور فکر کے امام عابد و زاہد اقلیم ابتلا کے شہنشاہ حرمت قرآن کے پاسبان یہ ہیں یہ ہیں وہ عظیم شخصیت جنہیں دنیا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے پکارتی ہے علم حدیث میں ان کا بڑا فیضان ہے بخاری مسلم اور ابود جیسے امہ حدیث ان کے شاگرد ہیں یزید بن ہارون ان کی تعظیم کرتے تھے حضرت امام شافعی اور امام عبدالرزاق ان کے علم و فضل پر تحسین اور ان کے عظم و استقلال پر آفرین کہتے تھے اور عباس امبری نے کہا کہ وہ حجت ہیں ابن مدینی نے کہا وہ احفظ ہیں اور قطائبہ نے کہا کہ وہ دنیا علم کے امام ہیں حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ پورا نام اس طرح ہے امام ابو عبد احمد بن حمبل بن ہلال بن اسد اللہ الہلی اشعیبانی المروزی البغدادی ربی اللہ تعالی عنہ ماہ ربی الاول میں ایک سو چونسٹھ ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے فن حدیث کی طرف توجہ کی اور پندرہ سال کی عمر میں احادیث کا سماں کرنے کے لیے ایک سو انسی ہجری میں سب سے پہلے بغداد کے مشہور شیخ حسم کی خدمت میں چلے گئے اسی سال حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ بغداد میں تشریف لائے اور امام احمد کو اس کا علم ہوا تو ان کی مجلس میں پہنچے معلوم ہوا کہ وہ ترتوس چلے گئے اور دو سال بعد ان کا وہیں انتقال ہو گیا حسم کی وفات کے بعد حضرت امام احمد بن حمبل رضی اللہ تعالی عنہ نے بغداد کے علاوہ دوسرے شہروں کا رخ کیا اور مکہ معظمہ مدینہ منورہ کوفہ بصرہ شام یمن اور جزیرے کے مشائق وقت سے سماع حدیث کیا حافظ ابن حجر حضرت رحمت اللہ علیہ امام, امام احمد بن حنبل کے جن اساتذہ کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہیں بشر بن مفضل اسماعیل بن علیہ سفیان بن عینیہ جریر بن عبد المجید یاحیہ بن سعید ابو دعود پلیاسی پیالسی عبداللہ بن نمیت عبدالرزاق وغیرہ ہوں رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین حضرت سیکنانہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کو درس و تدریس میں کئی بار مشکلات اٹھانی پڑی مامون الرشید کے عہد میں جبرن آپ کو افتاح اور تدریس سے روک دیا گیا لیکن کسی دور میں بھی قید و بند کی صحبتیں اور جبر و استبداد کی زنجیریں میدان تدریس میں آپ کا راستہ نہ روک سکی اور علم حدیث میں آپ کا خیزان ساحل رواں کی مانند بڑھتا چلا گیا حافظ ابن حجر کلانی رحمت اللہ علیہ آپ کے تلامزہ کی فہرست میں ان مشہور زمانہ محدثین کا ذکر ان مشہور زمانہ محدثین کرام کا ذکر کرتے ہیں حضرت امام بخاری امام مسلم امام ابود اسود بن عامر شاز اور ابن محدی رحمت اللہ علیہ مجمعی امام احمد بن حنبل کے اساتذہ میں سے امام شافع، ابو ابوالوزیز عبد الرزاق وکیل یاہیا بن اعظم اور یزید بن ہارون سے آپ نے سما کیا اور آپ کے زمانے کے اکابرین میں سے قطبہ داؤد بن امر خلق بن حشام نے آپ سے سما کیا ہے اور معاصرین میں سے احمد بن ابی حواری یاہیا بن معین علی بن مدین حسین بن منصور زیاد بن ایوب رحیم ابو قدامہ سرختی محمد بن رافع اور محمد بن یاہیا نے آپ سے سماہ حدیث کیا اور عام تلامزہ میں سے آپ کے دو صاحبزادے عبداللہ اور صالح اور ان کے علاوہ ابو بکر حرب کرمانی بقی حمبل بن صحاب شاہین اور ان کے علاوہ بے شمار لوگوں نے سما حدیث کیا ہے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے علم و فضل زہد و تقویٰ اور ابتداء اور اندھیان میں ان کی استقامت پر ان کے زمانے کے اکابر معاصرین اور معتقدین نے بے پناہ خراج تحسین پیش کیا ہے حافظ ابو نعیم نے ان تمام تلیمات کو اپنی مکمل صنعت کے ساتھ بیان کیا ہے امام ابو داود علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے دو سو ماہرین علم سے استفادہ کیا لیکن ان میں امام احمد بن حنبل کی مثل کوئی نہ تھا وہ کبھی عام دنیاوی عام دنیاوی کلام نہیں کرتے تھے جب گفتگو کرتے تو موضوع سخن کوئی علمی مسئلہ ہوتا اسی طرح حافظ ابو ذرعہ بھی کہتے تھے کہ امام احمد علم و فن میں اپنا سہانی نہیں رکھتے تھے سعید بن خلیل کہتے تھے کہ اگر امام محمد بن حنبل بنی اسرائیل میں ہوتے تو بلا شبہ ایک موجزہ کہلاتے اور ابو عباس احمد بن ابراہیم کہتے تھے کہ جس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کے تمام مسلمانوں کی نیکیاں حضرت ابو بکر کے میزان میں ہیں اسی طرح امام احمد بن حنبل کے بعد کے تمام لوگوں کا علم و عمل امام احمد کے میزان میں ہے قطبہ بن سعید کہتے تھے کہ اگر امام محمد بن حنبل امام مالک سفیان سوری اور اوزائی کے زمانے میں ہوتے تو علم و فضل میں ان پر مقدم ہوتے نیز وہ کہتے تھے کہ اگر امام محمد نہ ہوتے تو دنیا سے تقوا اٹھ جاتا اور اسحاق بن راہویہ کہتے تھے کہ اگر اسلام کی خاطر امام محمد بن حنبل کی قربانیاں نہ ہوتیں تو آج ہمارے سینوں میں اسلام نہ ہوتا ابو عبداللہ سبستانی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا پوچھا حضور زمانے میں ہم کس کی ابتدا کریں تو فرمایا احمد بن حنبل کی حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل تبھی اللہ تعالی عنہ ہو و فاقہ میں اس کی شان رکھتے تھے ایک مرتبہ کھانے کے لیے کچھ نہ تھا مجبور ہو کر اپنی نالین گروی رکھ کر روٹیاں خریدیں امام عبد الرزاق کو پتا چلا تو انہوں نے آپ کو رقم مہیا کی لیکن آپ کے غیور ضمیر نے ان سے کچھ لینا گوارا نہیں کیا اور خود محنت و مشقت کر کے اپنی ضروریات پوری کی حسن بن عبدالعزیز کو ایک لاکھ دینار وراثت سے ملے اس نے ان میں سے تین ہزار دینار آپ کی خدمت میں پیش کیے اور عرض کیا کہ یہ مال حلال ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے عیال پر خرچ کریں لیکن آپ نے یہ کہہ کر وہ دینار واپس کر دیے کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے علمی اور نظری مصروفیات کے باوجود امام احمد بن حنبل عبادات میں صدر راسخ رکھتے تھے عبداللہ بن احمد بن حنبل بیان کرتے ہیں کہ آپ دن اور رات میں تین سو نوافل پڑھا کرتے تھے کل کو پہنچی تو آپ مسئلہ خلق قرآن کے امتحان میں مبتلا ہو گئے آپ کے جسم پر کوڑے مارے جاتے تھے لیکن آپ اس حال میں بھی روزانہ ڈیڑھ سو نوافل پڑھا کرتے تھے عبداللہ بن احمدیہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ راتوں کو نوافل میں قرآن پڑھا کرتے تھے اور سات راتوں میں ایک قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے نیز وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو امام احمد بن حنبل کی تلاش ہوتی تو وہ یا ان کو مسجد میں ملتے یا نماز جنازہ میں یا کسی مریض کے ہاں عیادت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جزو ایمان ہے محبت سے خالی ہو تو اس میں نفس ایمان نہیں ہوتا اور اگر کمال محبت سے خالی ہو تو اس میں کامل ایمان نہیں ہوتا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا دل محبت رسول سے معمور اور دماغ خوشبو رسالے سے مہکتا رہتا تھا عبداللہ بن احمد کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ مبارک تھا وہ اس مقدس بال کو اپنے ہونٹوں پر رکھ کر بوسا دیتے کبھی آنکھوں سے لگاتے اور جب کبھی بیمار ہوتے تو اس بال کو پانی میں ڈال کر اس کا وسالہ پیتے اور شفا حاصل کرتے سمحان اللہ حضرت نئی امام احمد بن شمبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہی میں مقبول اور بے حد مستجاب الداواد تھے لوگ کثرت کے ساتھ ان کی خدمت میں دعا کے لیے حاضر ہوتے لیکن وہ خوش و سلوبی سے ان کو ٹال دیا کرتے علی بن ابھی حرارہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی ماں اپاہج تھی چل نہیں سکتی تھیں وہ دعا کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بے پوچھا کون ہے بتایا میں فلاں ہوں پوچھا کیا کام ہے بتلایا کہ میری ماں اپاہج ہے ہر وقت بیٹھی رہتی ہیں چلنے پھرنے سے معذور ہیں ان کے لیے دعا کیجیے آپ یہ سن کر ناراض ہوئے فرمایا تمہاری ماں سے زیادہ ہم خود دعا کے محتاج ہیں ان سے کہو کہ وہ خود ہمارے لیے دعا کریں جب علی واپس گھر پہنچے تو دیکھا کہ ان کی والدہ گھر میں ٹھیک ٹھاک چل پھر رہی ہیں دو سو بارہ ہجری عائم مسلمین اور مقتضا مختصیان قوم کے لیے انتہائی صبر آزما سال تھا سال تھا سال یہ دو سو بارہ کا اسی سال عباسی عمور رشید نے خلق قرآن کے مکرو عقیدے کا اظہار کیا اور علماء متضلہ کی معاونت سے اس عقیدے کو پھیلاتا رہا دو سو سترہ عجلی میں اس نے بغداد میں اپنے نائب اسحاق بن ابراہیم محتضلی کو لکھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انہ قرآن اس عیسائد میں اللہ نے قرآن کو جو مجعل ہو وہ ہے مجعل قرار دیا اور جو مجعل ہو, ہو وہ مخلوق ہے لہذا جو شخص قدم قرآن کا عقیدہ رکھے اس کا عقیدہ قرآن کی نس سدی کا انکار ہے تم بغداد کے تمام علماء اور مقتدر لوگوں کو جمع کرو اور ان پر یہ عقیدہ پیش کرو جو مان لے اس کو امان دو اور جو نہ مانے ان کے جوابات لکھ کر مجھے بیچ دو بہت سے سرکردہ لوگ اس فکرے میں مبتلا ہو گئے اور کتنے ہی لوگوں نے جان بچانے کی خاطر خلق قرآن کا عقیدہ قبول کر لیا امام محمد بن حمبل رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے جب پوچھا گیا تھا انہوں نے بتایا انہوں نے فرمایا کہ میں اس کے سوا اور کچھ نہیں کہتا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے قاضی اسحاق بن ابراہیم نے یہ جواب مامون الرشید کو لکھ بھی جا. مامون مامن الرشید نے جواب میں لکھا جو شخص عقیدہ خلق قرآن سے موافقت نہ کرے اس کو درس اور اقتصاد سے روک دو کچھ عرصے بعد مامون الرشید نے قاضی بغداد کو لکھا کہ جو لوگ عقیدہ خلق قرآن سے موافقت نہ کریں ان کو قید کر کے فوج کے حوالے کر دو اگر خلق قرآن کا اقرار کر لیں تو ٹھیک ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے اس دھمکی سے مرعوب ہو کر حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل محمد بن نوح اور قواریری کے سوا بغداد کے تمام علماء نے حل کے قرآن کا اقرار کر لیا قاضی کے حکم سے امام احمد وغیرہ کو قید کر کے معمون کی طرف بھجوا دیا گیا لیکن اس سے پہلے کہ مامون ان مردانے خدا پر تلوار اٹھاتا تھا خود اس کا کام تمام کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد احمد بن غفان کہتے ہیں کہ خلیفہ کی حکم پر مجھے اور امام احمد بن حنبل کو گرفتار کر کے ان کے پاس لے جایا جا رہا تھا راستے میں امام احمد بن حنبل کو یہ خبر پہنچی کہ خلیفہ معمون الرشید نے پسند کھائی ہے کہ اگر احمد بن حنبل نے خل کے قرآن کا قول نہ کیا تو وہ ان کو اور ان کے شاگرد کو مار مار کر ہلا کر دے گا اس وقت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا اے اللہ آج اس فاجر کو یہاں تک ضرورت ہو گئی ہے کہ یہ تیرے اولیاء کو لل ہے اگر تیرا قرآن غیر مخلوق ہے تو تو ہم سے اس مشقت کو دور فرما ابھی رات کا ایک سہائی حصہ گزرا تھا کہ سپاہی دوڑتے ہوئے آئے اور کہا اے ابو عبداللہ تم واقعی سچے ہو اور قرآن غیر مخلوق ہے قسم خدا کی خلیفہ ہو گیا دو سو اٹھارہ ہجری میں مامون الرشید ہلاک ہوا اور اس کا بائی متسم بن ہارون الرشید تخت حکومت پر قابض ہوا اور مامون کی طرح معتصم بھی اعتزال کا حامی تھا اس نے حکومت سنبھالنے کے بعد عقیدہ اعتزال کی ترویج شروع کی پہلے مختلف ہیروں سے امام احمد بن حمد کو اعتظار کی طرف مائل کرنے کی کوشش کیا کہ دو سو بیس عیسوی میں اس نے امام احمد بن شمبل کو دربار خراب میں طلب کیا یہ وہ زمانہ تھا کہ جب حضرت سیدنا امام احمد بن شمبل فطیق اللہ تعالی عنہ کی عمر چھپن سال کی ہو چکی تھی شباب رخصت ہو چکا تھا اور ان کا جسم بڑھاپے کی سرحد میں داخل اور نہ تھا لیکن اعصاب فولاد کی طرح مضبوط اور قوت ارادی چٹان سے کہیں زیادہ راسخ تھی خلیفہ کے سامنے ایک طویل مناظرہ ہوا امام احمد بن حنبل کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ قرآن کلام اللہ ہے اور اللہ تعالی کی صفت ہے اگر یہ حاضص ہو تو اللہ تعالی کی ذات نہل حواز بن جائے گی اور یہ محال ہے خلیفہ سے امام احمد بن حنبل کی دلیل کا کوئی جواب نہ من سکا بلافر متضلی قاضی اور اس کے فتوا دیتے ہیں کہ اس شخص کا خون آپ پر مبع ہے آپ اس کو قتل کر دیں خلیفہ نے جلد کو بلایا اور اس سے کہا کہ یہ احمد بن حمبل کے جسم پر کوڑے مارو ایک جلد جب کوڑے مار ہو جاتا تو دوسرا جلد آ جاتا اس طرح بار بار جلد بدلتے رہے اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ خبر و اسقامت سے, سے کوڑے تھاتے رہے حضرت سید امام احمد بن حنبل ربی اللہ تعالی عنہ کی مشہور و معروف تعریف آپ کی مصنف ہے جس کو آپ نے بیاض کی صورت میں جمع کرایا تھا اور اس کی بات نہ ملی آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ علیہ رحمہ اور عرص مسنط احمد کے راوی حضرت مبکر فصیح علی علیہ رحمٰ نے اس میں کچھ زیادات کیے اور پھر اس کی تحصیب کی خدمت حضرت عبداللہ علیہ رحمہ مسکور نے سر انجام دی یہ مسنط اٹھارہ مسندوں کا مجموعہ ہے جس میں کل چالیس ہزار اور بحض مقرر, مقرر تیس ہزار احادیث ہیں جن کو حضرت امام احمد بن حمبل نے ساڑھے سات لاکھ اور بقول حضرت مزرات دس لاکھ احادیث سے منتخب فرمایا کیونکہ امام احمد بن حمبل رضی اللہ تعالی ہو ایک عظیم حافظ الحدیث تھے جن کو دس لاکھ تک احادیث زبانی یاد تھی اس مسلط کے متعلق حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے خود فرمایا ہے کہ اس کتاب کو معیار اور مرجع قرار دیا جائے اور جو حدیث اس میں نہ ہو اس کو غیر معتبر سمجھا جائے آپ کے ارشاد کی تشریح شاہ عبد العزیز نے بستار المحدثین میں یوں فرمائی ہے کہ ان غیر معتبر احادیث سے وہ احادیث مراد ہیں جو شہرت یا متباطر المانہ سے درجے کو نہ پہنچی ہوں اور ایسی بہت سی احادیث صحیح مشہور ہیں جو اس مصنط میں نہیں ہیں امام احمد بن حنبل کی اس مسند کو بعض محدثین نے اصفہان نے فکی ابواب پر بھی مرتب فرمایا لیکن افسوس کہ وہ شائع نہ ہو سکا البتہ مصر سے الفتح ربانی کے نام سے فکی ابواب اور حواشی کے لیے غالباً جوگیس جلدوں میں ہے شائع ہو چکا ہے اور آپ کی دیگر تصانیت میں کتاب الظہر الناص المنسوخ المنسلک القریف المنسلک الصغیر حدیث شعبہ فضائل صحابہ مناسب صیق الحسنین ابطاری کتاب الاشربہ کے علاوہ ایک مبسوط تفصیل بھی آپ نے تعلیم فرمائی کتنا یہ خلق قرآن میں مبتلا ہونے کے بعد اکیس سال حضرت امام احمد بن حمبل رضی اللہ تعالیٰ کو زندہ رہے اور خلق خدا کو فیض پہنچاتے رہے کوڑے کھانے سے جو اذیت اور تکلیف آپ کو پہنچی تھی وہ آخر عمر تک باقی رہی لیکن آپ پھر بھی عبادت و ریاضت پر مستقیم اور درس و تدریس میں ہمت مصروف رہے بلاخ 77 سال کی عمر گزار کر محتسم بلا کے بیٹے واسق بلہ کے عہد میں دو سو اکتالیس ہجری میں آپ نے جان جانیں آخری کی سپرد کر دی حضرت سیدنا امام محمد بن حمبل نے جس طرح خدمت دین انجام دی اور امام امتحان میں صبر و استقامت سے کام دیا جس پر اللہ تعالی نے انہیں بے حد انعام اکرام سے نوازا حشیش بن ورد کہتے ہیں کہ میں قوام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا میں نے پوچھا حضور احمد بن حنبل کا کیا حال ہے فرمایا ان قریب حضرت موسا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں ان سے پوچھنا جب حضرت سیدنا موسا علیہ السلام تشریف لائے تو میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی احمد بن حنبل کا کیا حال ہے فرمایا انہیں عیش و راحت اور تنگی و تکلیف میں مبتلا کیا گیا لیکن ہر حال میں ان کو صدیق پایا گیا بس ان کو صدیقین کے ساتھ ایک تر دیا گیا خواب میں دیکھا دو ناڑین جن کے تک میں سبز زمرد کے تھے اور سر پر جواہر سے مرد سے ایک تاج تھا اور وہ بڑے ناز سے چل رہے تھے میں نے پوچھا ہے ابو عبداللہ یہ کیسی چال ہے فرمایا یہ جنت کے خدام کی چال ہے پھر میں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب یا آپ کے سر پر تاج کیسا ہے فرمایا اللہ نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے اپنی جنت میں داخل کر لیا میرے سر پر تاج رکھا اور اپنا دیدار مجھ پر مباح کر دیا اور فرمایا اے احمد یہ تیرے القرآم سلام اللہ غیر مخلوق کہنے کا سرا ہے الحمدللہ للہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے ذکر خیر کے سر کے ہمیں ایمان و عقید کے ساتھ مدینہ پاک میں محبوب محبوب علیہ السلام کے جلووں میں شہادت کی موقع نصیب فرمائی آمین آمین آمین. اللہ آمین ہمارے بزرگا نے دین کی دین کی راہ میں قربانیاں اور دین کی راہ میں ان کی آزمائشیں اور ان پر اختعامت سبحان اللہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو دل اش اش کر اڑتا ہے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے آمین اللہ صلی علی سجدنا و مولانا محمد مہدین الجود و وبارک وسلم تو کوئی بھائی تشریف لائیں اور ناشری شریف بلے فرما دیں توقیر بھائی آپ آ جائیں کوئی اور بھائی تشریف لائیں ہینڈ ریز کریں ہم بائک چھوڑتے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا آپ سننے والے ہیں کوئی اور بھائی تشریف لے آئیں کوئی اور بھائی تشریف لے آئیں اور نعت بھی لے کر دیں یہ عید کے ایک دو دن گزر جائیں تو امید ہے انشاءاللہ شاء اسلامی بھائی پھر روم کی طرف متوجہ ہوں گے اور انشاءاللہ طرح اللہ بن جائے گی کل ہمارے ہاں عید ہے تو کل میری حاضری نہیں ہوگی پرسوں انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہم حاضر ہو جائیں گے اگر کوئی اہم کام نہ پڑا تو ان شاء اور عید کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ پھر روم کی رونقیں بھی باہر ہو جائیں گی اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی کے جنہوں نے حج کیا ہے ان کے حج کو اور جو قربانیاں کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کے قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے آمین وہ زندگی رہی تو انشاءاللہ شاء پھر عید کے بعد پھر ملاقات ہوگی دعاؤں میں اپنی یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبا